الله سبحانه <تصفيق> الله <تصفيق> الحمد لله وكفى وسلامه على سيد المرسلين وخاتم الانبياء سبحان الله والصفا والصفا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ مِن دُولٍ لِلَّهِ أَوْلِيَا أَتُوم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 اور نہ ہی آپ سرکار عالمہ کول نہ مجاہدہ کول نہ کازیاں کول حضور دے صحابہ جتھے بھی سن پورے تے کامل سن ہر <صیح> اسلام <اللہ> اگے جو ہی تریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ بہترین دور میرا ہے. <اللہ> یعنی صحابہ کا نا. پھر <اللہ> نال والے دا یعنی تابعین دا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 زمانہ ساہ لیند ساہ لوگا نہ جدو تو وہ ساہ وچوں کوئی نہ کوئی یہو جہ حکمران نبی پاک آ سکتے ہیں آ بھی جانے رہے نبی پاک سرکار دے نقشے قدم دے چلن والے سوری زنگیر احمد اللہ علیہ جیسے نوری زنگیر احمد اللہ علیہ آلمگیر بادشاہ جیسے یہ بھی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 جنہ نولا ماں اور انہاں نے حضور سرکار دی نیابت دا حق ادا کردی ہوا حکام وقت کے اکا پا کے حق دا کلما بلند کرتے رہ تاریخ گواہ کہ سڈے اولا ماں اور مشائق علماء اور مر مشاعت مشاق تو مراد اولیاء دی جماعت جہیں شیر ربانی ورگے نے اس طرح دے سبھا اللہ ہمیشہ بادشاہ نلما حق آخر رہ اور بادشاہ دے قرب تو دور رہنے رہ رہے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 کہ ظالم دی امداد کرنالا ظالم دی تصدیق کرنالا اور ظالم حکمران دے نال تاون رکھنالا جڑا ہے وہ برابردہ ظالمے اور برابردہ مجرم بڑھ کے اسے ظالم نال جہنم اچھ جاوے گا اس واسطے اونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے کبھی وی سودے بازی آرہ بھی کام نہیں کیتا تے نابادشاہ دے خوف تو حق نو چھپایا ہے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 جڑا اللہ دے درویش دے دل کے اندر کامل پیدا ہو ہے رب دے ربے واقع قیامت بارے ہزار بلا آخر فرمایا اخلاص علم خلوس اپنے اندر میں پیدا کرنا ہے اپنے دل دے حوال نو کے حوال ندلنا ہے اپنے دل کے معاملے نو رب نال سیدا کی رکھنا یہ آخر تیسرا فرمایا علمکملہ اللہ دے کریما جیڑیے او آیا تے کریما جڑیے یا اللہ سونے نے اے ایت تے مبارکہ جڑی ہے اللہ نے, نے فرمایا جے جڑے رب نو جان دے نے تے یقین نال جان دے نے خلوص نال جان دے نے اودے دین دے بارے خلوص تے درد رکھن والے نے اللہ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 نہ صرف اور پھر وا اپنے مولا تعالی تو ڈرنا ہوندا ہے حضرت سلطان حضرت سلطان العلماء شیخ عزت دین بن عبد السلام رضی اللہ تعالی آپ اپ سرکار دا بیان اس ایا کریمہ دے تحت امام مرتلا زبیدی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے آپ تو پوچھا گیا حضرت شیخ مرتلا زبیدی تو پچھا گیا آپ تو پوچھا گیا حضرت سلطان العلماء عزت دین بن عبد السلام اوے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 نام میں دود نہ ل بیہقی صحاب الصحاب ایمان بیہقی دی حدیث پڑھیے سیحاستہ دے اندر بھی موجود ہے کہا نامدار نے فرمایا بے وقوف حکمراناں دین بے وقوف حکمراناں دی نشانیاں قال نے درسی فرمایا نشانیاں اے میرے بعد ایسے حاکم ہون گے جڑے میری ہدایت تے نہیں چلن گے میرے سنت طریقے تے نہیں چلن گے جڑا انہاں دے جھوٹ دی تصدیق کرے گا انہاں دے ظلم دی کرے گا انہاں میرا وے نام میں نا او میرا وے نہ یار دونوں قیامت والے دنوں دی تصدیق کرنے والے امداد کرنے والے میرے کو مت والے دن ہاؤزے کوسر نہیں آؤ گے انہوں نے فرشتہ آنے ہی نہیں دینا فرمایا وا ملو سب کم جا کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا دے ظلم دی امداد نہیں کرے گا فرمایا میرے حق نے میں انہوں کا او وہ میرے میں وا وہ میرے میم ہمارے دو نہت والے دن یہ لوگ لڑے میرے کو لے آ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 جڑا ہزور دے نبی شریعت تکلی دے او تے کنڈے دے او تے پورا تلتا جہاں اس طریقے چلن والا ہک والا, اے حاکم بھی والا تے بھی آہا آہا نہیں تو آنا جنہیں مرضی جناب جبے کوبے مر جن مرضی انہوں نے آستانے ویخے انہوں نے آستانے تجی جب نہ جوی ٹوپیاں تجی شکل توی انہوں نے اجنا مسمسی شکل تینو خراب پا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 اسے واسطے توجہ فرما حضرت فزائل بے نیاد حضرت فضائل بن نیاز رضی اللہ تعالا نو سد کے جاوا اللہ دا و ولی جا جاری تفویر ہوں سد کے جاؤں محت امام وقت امام وقت اللہ کا دا سو سال جیڑے پہلو ڈزال سورت من قرآن فرمایا سزالم بادشاہ سبق ایویں سکھ سا ساہ رب دے قرآن کی سورت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 زندہ چیر و مندہ رہایتے لال رہنے جدو نہیں مندہ آتے چھڑ دیتا خدا دی قسم کر کے آنا جڑا اسلام آزادی دن دائی نا وہ آزادی غیرہ دے حکم تو دن دائی دے حکم تو آزادی اسلام دن دائی حضرت سیدنا فرعو کے عالم دی گل سن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 مینو پھر ستارہ تے ہر توجہ فرما دیہاتی پینڈو اج دے آلم ایک پاس اسلامے کا پینڈو پینڈو دیہاتی بندہ اٹھ کلوتا کی یا عمر لو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 سار بندہ پندر جاب دے امرا خیرم تکو ہاں ملا خیر افی نہ ہاں جی اللہ تو ڈرے تو پھر تسی کسی کام دیں آسان نہ سنیے پھر ایسا کسے کام دے کی مطلب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 رہے شجر سے رکھے دے بہار رکھ درخت نہ لگی ٹہنی جیسے بہار آئی جی ٹہنی کٹ جائے بال کٹے پایا تو سانو پتا خدا بھی قسم سڑنے آ پائے اللہ دے پچھلے پچھڑے پرویشا جڑے ہوں گے اپنے بزرگوں دی تاریخ ذہن سڈے دل دماغ دندر ہوں دی اسا اصا ان فکی رواں دلیر ہوندے۔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 سمان لو پتا لگے تو ابران نے کئی گربڑا نے صحیح اجر بلے تو کئی بال کے <سؤال> سائکان کئی پولیس جہن نے یقینی نسر والے سمجھ جاویں گا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 حضرت سہدن جب فرما نے جی یہ کٹھا قیامت تو عذاب تو بچن دی خاطر پھر مال چنگائی جی دنیا دیا یاشی کتھا کی ایاشی دی خاطر کٹھا کیتی بیٹھے پھر یہ ہوئی ادا اپنے گاقیا مت نو تیرے واسطے جدو ہے تے تلا لال نہیں آیا حجاج پھر پاسا پرتیا ہوں اگلی گل سن پھر اب آ ہے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 رون لگتا ہجہج بڑا حیران ہوا بڑی عجیب گل ہے ادھر سال وجہ آ فرما نے جدو اس ماری منلا یاد آ گیا جیا مت ہو لگے گی حضرت اسرا فیل سنگ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 جو یہودی کے منصوبے نے سارے جہ بہ کے چٹ چٹ کے ڈالر رنگیا تو, رنگی تو کتا ہی چنگا خدا دی قسم کر کے آنا مدینے دا کسے نال کسی نہیں کر سکتا مدینے تاجدار تاجدال غلام بھی کسی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 اور خا پڑ سفیان سہری دول پوچھد جدو فرما رو رشید نے فرمایا جدو جا خط میرا اگ سٹی تو جو آخ ہر گل واپسی کتاب خت فر فرقے سیدا کوفی پہنچیو کبیلے کا پوچھو دسیا گیا سفیان ہے حضرت سفیان کول پہنچیا مسجد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 خطنا چکا فرماندے نے پڑھیا جے کی ہے میں ہاتھ اس واستے نہیں لایا ہوں اس خط نالم ہام حالانکہ ہالکہ رشید دشیل تین سناواں گا لیکن کسی کسی ویل جا سی نبی شریعت دی وجہ فرمانا میں الا تو معافی منگنا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 جس کا حق نہیں بنتا فالتا پھر جو کوئی ہی پھر میرے خاتمی نال لکھ دوں گواہ بنانا ہے کہ میں گواہ بھی بن جا تو نجائز کرنا میں گواہ درما سارے لوگوں میں تہن گواہ بنا کے چی پا لکھ لا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 فقیر دی حالت ویم سی پلٹی جسم کمرے جتی کوئی نہیں سوار ہونے دی بجائے ہاتھ نال پھڑی جا رہا جب پہنچے نا تو آدھا مر جا کے اجازت لربان دول میں آیا وا سفیا نسوری کا دا کا جواب لے کے واپس انہیں ویخو میں آگل ہو گیا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 فرما نے دی یار ساڈا سکا آ… ٹکڑ تر سنگ ہیٹ نہیں اترتا تیرے پیسے توڑیات ہوں ساڈا سکا ٹکڑ اتنا لے جا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 یہی کیڑے جڑے کٹے ہو کے کو فراؤن کھول تو جو اگو منصوبہ دے آخر کبلا بالکل ٹھیک اقبال فرماندہ یہی شاخ ہر محا در چکھا تھا یہی شاخ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 او اگر فرعون کی درپر مرید قوم کے حق میں ہے وہ کلی اللہ ہی اللہ کلی ملا روپے اتو شہد لاد دا دا دی روپ کپڑے او تو اتو تو مردہ لا دے تھا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 میں ملا تو پیروں تو سد کے جا میرے سکول کھول کے بیٹھے جا مسجد میرا سلام کرنا مسجد تعمیر ہو رہی ہے جی جنہیں